والله عليهما وعد الله فليتوكل المؤمنون سبحان الله ولقد نصركم الله مبادروا انتم عز الله فقط الله لعلمكم تشكرون صدد الله العظيم وصدد رسوله النبي الكريم الوحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تو سلام عال گیا صحیح دیا ر سول والا عال گیا حبی بل اسلام تو سلام عال گیا صحیح دیا ر سو نالا عال صاحب گیا سلام والے گیا سیری یار بندے بندہ پروتار امت احمد نبی دوست دارے چار یاراد علی مزہ پے ہنف ادارم حضرت خلیل خال پائے بہ سے سایا ہر بلی سدی کپ سے اس نے کمالے محمدس باروق لے جاؤ جلا لے محمدس عثمان زیائے شمع جمال محمد محمدس حیدر بہار باغی خصال محمد محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں کلیمو ندی مسیح و صفی خلیل سفی خلیلو رسول رسولو نبی اتی کو بسی غنیوں علی سنا کی زباں تمہارے لیے اسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل بلایت کل خدا کے یہاں تمہارے لی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اصر کیا یہ تابو تمام تمہارے وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں پھلے رضا کی زبان تمہاری اضرات سی بکار سامی نے محترم علماء احترام مشاف اضام پورا آگ رات ناختانہ نظرات منتظمین محفل جلسہ قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت وصنا حضرت کبلا علامہ صاحبزادہ محبوب علائی صاحب دامت برکات و ملا لیا ان کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے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 آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح, صبح صحابہ کو آپ ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے کتال کیوں جی للکتال لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے ہیں عام کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے باطل کے فال و کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوش کمر اقبال کہ کافرا نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے یہ اج تک تقریر کردہ اسلام امن سے پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے لے تشریف لے گیا پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال اے جڑی تعلیم تعلیم مغرب اقبال کیمپ پڑھن گیا یورپ کلندر اللہوری ہے بادشاہی مسجد لیٹے اقبال مصور پاکستان موسن پاکستان اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے یہ دتا کہ اقبال کی چھٹی منسوخ کر نہیں, نہیں لانت پڑی ہوئی جی پی نسل بھی یاد رکھ بہو ڈاڈا ہے سمجھا سی اصل انجی رہنا ہے وہ تو بہو ڈاڈا ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا د بہت ڈرڈ ہے وہ تو پھر آن نو گوتے دے وے تو من جا اسی صرف دو گوتوں دی مارے پھر آن چار سو سال بک بک کرتا رہا اہ ربوں کو ملا لا میں وا رب حتہ ایزاد رکھا لگا رکھو قرآن نے بیان کیا جدو نک چانی وڑیا نا دو گوتے آئے کہنے لگا ہوں میں منیا ہوں میں من گیا رب نے فرما لن و کدا سہت قبل وکند میرے مفتی دین پہلے تو تو بک بس بک انسان دا آمین نہیں او بھی وہ ہی ہے ایک سارے ہاں گل ادو پڑھنی جدو محمد عربی دا کوئی گلام گلت کر اپنے اندروں بدلو ادرو ہاں سمجھ نا بات اپنے آپ نو بدلو بڑی ہو گئی بڑی ہو گئی, بڑی ہو گئی حضرت ابن ابنیابی وکاس تے حضرت سلمان فارسی ہیں جد آ رہے ہیں نا دریا نجلت پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی تے گل میں بڑی پتے دی کر لگا یاد رکھنا ہاں فین اللہ ما من اتاؤ حضبائے او دیجیے دور خود بت فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاط کرتا ہے آج مسلمان زلیل کیوں نہ ساری رات فلم ویکھن تو بعد تے سو کشمیر فتح نہیں نہ ہوں گا بے شاک بے شاک. آرام خان رشوت خان سو سود پیسے بینک چینا برما دیا بچیاں دی چیخا دواز سنیاں جا سکیں بڑا طویل خطبہ پایا قزبہ عد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا پڑیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا وہ گل بھی کوئی نہیں بھائی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنوا گے ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوا کہ ابھی مدین پا کے گھر گھر پہنچاو جی اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر چلا جا جی اسلام کوئی نہ آئے تو دیکھو منگتا پہلے پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا چ لگتے تھے اور پانی واستے لگ اس قوم نے حالت بھی او جی اتنے فلٹر لگیا وہ فلٹر لگیا گھروں نہ بچے جنا بچے بٹھایا کولر نپے ہوئے پانی او ایک کام تے پنڈا چاہتا سا پہلے تو لاہوریوں کی ہوا لاہوری بھی کولر چکے نسی فرتے جو تیر در سے یار پھرتے در بدر سارتے بےمان نہیں ہوئے ہاں جو در در سے یارتے یہ پیسے نہ جب اللہ کے آزاد آتے ہاتھ چیزاں بھی آدیع پیسے چیز کوئی نہیں لبھی واپس آؤ دور دین کی طرف بس اتنا ہی سارا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں بیک جی نعرے لا رہے ہو میں اتنا بابل پور وکٹو ہسپتال دا دا اپنی سیلفیاں بنا رہے سن دی خاک بھی نہیں ملیں ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنایاں چاہیے ہاں کیوں جی ہاں بندے نو کو خیال کرنا چاہیے ہر کوئی ویکسیڈنٹ ہوگا بنا رہے ہوں جب تیرے ہوں تو, تو فلم اس ویل کوئی فلموں بنا ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرنے لوگ جل رہے ہوں تو لوگ مووی بنا رہے ہوں وہاں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکیم فوٹو کا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ وہ تصویروں بنا رہے یہ نہیں یہ منہ چان اور رسول اللہ دا دین ہے جنگ یار کے حضرت اکرمہ بن ابھی جال زخمی ہو کے ڈٹے بھائی پتر ڈٹے امر امر بن اکرمہ پھر انہوں نے چاچے ڈٹے حضرت شام جو ہار حضرت ہارس بن اے شام ڈٹے ایک ہوابت ہے پہ زخمی تے ایک نے کہا مینو پانی چاہیے دوسری چ فلموں دا دور آیا بھائی پانی کمی پہ منگا وہ صحابی گئے بج کے پانی حضرت اکرما بلایا بلایا کر کے منہ کیا بیٹے کہا میں پلاؤ انہوں نے کہا میں چڈو پلاؤ سات سا نے پانی منگیا ہر ایک نے کہ اگے پلاؤ میں جس اسلام دیاں گل کرتا وہ جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرکی آمد پور شرکی لوگ گھروں بوتل لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کرو پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیا بھی اتھی رہی آپ بھی جل گئے ایک دو لیٹر دی خاطر میں جس اسلام گلا کرنا وہ ادار بھی نہیں چکتا کیوں جی صحابہ نے بھوک لگی میدان خندق کہ صحابہ نے کہا ازور یو دے لے لو nah, nah. نہ روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لو حضور نے دو بن لے میں جس اسلام دی گلا کرنا, اگلہ کرنا نو اسلام ہو رہے اور دو پکوڑیا دی خاطر جانا نہیں دا دو سو so, مینو بندے کہ ہزار بندہ چلیا چلو ہزار نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالکہ کیا سو بندہ تا جل گیا حضرت اے, اے پانچ سو بندہ جلیا تو پھر یہاں پرواہ کوئی نہیں کہ یہ سب جہالت کی وجہ ہے سارا پنجاب کا وہ جڑا ہے بڑا وا کہ یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے نہ کی, کی وجہ ہے یہ میں آ جی تینتی سال تو دونوں دو براہوں لٹدہ ہو گئے اے, اے بیان کن جاری کر رہے ہو بادشاہ حضرت عمر کو ایک رسید کے بارے پوچھا گیا اللہ اکبر حضرت عمر کے زمانے جک رسید گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی تے جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا بعد اپ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگدے رہے یا اللہ میرا ابا عمر ویکھا اللہ میرا ابا عمر ویکھا سال تو بعد عبداللہ بن عمر اپ بیٹے کہندے میں اپنے ابجی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوے میں کہ ابا جی خیر ہے فرمایا پوترا بس اد فضل اسی تیرا ابجی بچ گئے ہوا پر ہو کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی نہ چوری ہوئی نہ بدیاں ہوئی انہوں نے کہا بس منتقل کردیا مال رسی ڈائ پی رب نے رسی گئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جنہ کے دور پانچ, پانچ سو بندہ جل جائے حضرت عمر دے زمانے میں بھی زلزل آیا لیکن جیت تک نعرا لگتا ہے نہ مولوی اتنے تک بیان کر دے اگے نہیں بیان ہو جائے کہ بس ساری تقریر کے پیسے پورے ہو گئے حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتے تک مولوی بیان کرنے نا کہ اپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رگ گئی اگے نہیں بیان کردے اپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ او فرمانیان پھر فر جدوں صبح ہوئی تے حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا آپ نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے گئے فرمایا فرمایا ما ہادا ما اسرا ما حدستم فرمایا او لوگوں او دسو کیتا توں مدینے دی دھرتی ہتے کی دی مدینے دی دھرتی کو کوئی نہیں پوچھتا ہو تو کہڑا کرتوت کیا ہوئے پانچ سو بندے جل گئے اے گا کریے تو کہ مولا نہ سیاست بیان کر رہے میں کہ بندے جلد روٹینر ٹینکر جلدے رہی جی کہ رہ جناب ٹی وی بہ کے جناب چو کے چو ایسے تھا تو پھر چو کے ایسے تھا تو چو کے ایسے تھا چال اسلام بیان نہیں ہوں ہاں جی چو, چو نال اسلام بیان نہیں ہوں ہاں جی لگے اسلام نہ ہتکڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہوش کے رسول ہی روے بندہ اینک تے میں نہیں پڑھیا ہاں جی ستر زخم لگے میدان دے حضرت اللہ ستر زخم اتنے ساری تھی آش کے رسول ہو تے جدو کبھی آؤ باہر آؤ تو کہیں نہیں ابھی میں نماز پڑھ کے ہوں سو لگا ہوں ہزور کی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تسا جی کوئی ٹائم دیتے ہوتے تو ہزور کے کھا کے کافر بنا بعض اٹھو بس تاریخ لبیگ رسول اور بے بے بے بے بے اللہ سولہ ہوں ساتھ دو مطلب نہیں بھائی سارے سامنے نعرے لاؤ ساتھ کا مطلب یہ کہ دلو دور کے دن نو بس بھائی بس بس بھائی بس تے کرتوتوں دی وجہ تو لوگ زند مین اتنے دسیا وہ کہنے لگے میں جس دن گیا نہ وہ لاش اتاری او بھائی ام لا آم تو ایک بندہ ام اتار رہے سی او اگ وہ اتنے جا پی درخت اتنے جیسے کہ سانوں تو پتا کوئی نہیں سی فسا رہے بچارا ہوں بدبو بھائی آئی تیار سی اتار کے اندر دفن کر کے آئے وہ بڑا ڈرڈا ام اتار دے بھی اگ بھج دینا ایک بندہ کھیتوں پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی ان پچھوں جا نوجوان نو اگ پی او پچھلے سوا چل سوچیاں کیوں نہ کدی سوچے سامان ڈرڈ ہے لبا دے جڑے نعرے لا رہے برقت آنی برکت آنی جی رسول اللہ دا نام آ جائے یار اے تے نا ہوئے میں جلا کتا بھی سمجھتا اس نام ہاں جی کہ میں آخا جنا سلاد سلاح لے کے یار رسول سپیکر پرچا کٹیا وہ oh جی مولوی کی کر رہے تھے جی وہ سلام پڑھ رہے سے وہ او نہیں سمجھے کہاں نہ لے رہے سی انہیں جا کے پرچا کٹ دپیکر کرنا جائز استعمال ہو رہا تھا میں اس جلے کتے کوچیا تک جدو حضور دا نام آیا جی؟ جلے کتے نال بدتر ہو ہاں مسلمان دس آئے ہزور کا درو تو سلام پڑے جا ہوتے پرچا کٹ دیں قبرج کی کہے گا ہزور ای بارے کی او کہنا میں نا دے پرچے کٹتا بس یعنی ہیائی مگ گئی یہ حضور پڑھنا کوئی ناجائز ہے سپیکر درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال سبزان صاحب صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپیکر ہیں دا استعمال ناجائز ہویا کتنے بندے مرن جی درود و سلام پڑھنے مولوی کی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار خزانہ کنے کنے لیا پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تو سپیکران ناجائز استعمال ہوگا لو جی میں جلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تس بھائی کی ہویا امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جلا قریب تو ایک کافر گزریا زمین سارے ملک چیسائی رہسائی عیسائی عیسائی بن کے روان. سانو کوئی پریشانی نہیں جاڑو د جو مرضی کر رہے، سانو کوئی پریشانی عیسائی عیسائی بن کے رہے یہودی یہودی بن کے رہے سکھ سکھ بن کے رہے ہندو ہندو بن کے رہے توجہ یہ رو سوئی پریشانی نہیں مسلمان مسلمان بن کے رہے گل میں مسئلے اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک بک کرتے ہیں ادور بارے جڑا کوئی گل کرے وہ ہو مسلمان ہوئے ہو ہو یا غیر مسلم ہوے ہو پھر اودے زندہ جہن دا حق مک جائے مسلجہ اس مسئلے حساسیت اور نزاکت نو نمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت کے ناموز کے مسئلے حساسیت اور نزاکت نو نمجھا جائے میں کے لئے گل کر لگا ادھر تہن قزبہ عدد متعلق حضرت صاحب بن ربی حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد کبا تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہوا انہوں نے کہا جاؤ کہ حضور نا کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو وہ کاسر مدینہ منور آیا پوچھا رسول اللہ کتنے صاحب نے کہا حضور تے مسجد کے تشریف لے گئے وہ کاسر دوڑتا دو اتے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد کبا تو باہر تشریف انہیں دروازے اتنے حضرت عباس کا خط دے ازور نے جدو فرمایا ویکو جس آبی فرمایا نے ویکھو تو انہوں کا رنگ فک ہو گیا ادھر نے فرمایا بند کر دو ایت نہیں پڑھنا مجمے چھت ازور حضرت صاحب بن روی نرمایا کہ تڑے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں ارد کی تھی کوئی نہیں ادور ملو یہاں کے گھر جدو ادر گئے نے فرمایا بھی ہوں ہت پڑھو ہاتھ چ لکھا سی ادور یہ تین ہزار بندہ لے کے آ رہا ہے بڑے تیاری تے بڑا حساس مسئلہ ہے تھی تیاری کرو جب ایک خط پڑیا گیا نا تو حضور نے فرمایا دسنا کسی نے نہیں یہ نہیں کسی نے دسنا جدو حضور انہیں گھروں نکلے نا گھوڑے اتنے سوار ہو کے سات بن ربی بیوی آ گئے حضرت سات بن ربی انہیں کہا حضور تر گلیں کر رہے سن تینوں کی انہیں کہ میں سن لیا جا حضور تعلق گل کی اگلی گل بڑی عجیب ہے سبدار صاحب, صاحب انہیں اپنی بیوی نے نہ گھروں باہر کٹیا پکڑ لیا انہیں کہ چل رسول اللہ کو جی گل بار کٹ باہر میں مینو رسول اللہ نے پچھ لیا ساتھ میرا راز نہیں رکھا تو میرا بچنا چل ازور کو میں جا کے دساگا ازور نے سن لی کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو ہزور میں معاف کر دوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی ہے یہ ساری عزت بعد میں ہے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 سارے فرائض تھلے حضور دی عزت کا مسئلہ سب تو اتنے پیدا پیرتوں پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن حضور نے گھوڑا روک دیتا فرمایا ساتھ کیا ہو گیا عرب کی ادور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میری بیوی نے سن لیا میں اس کو لایا ہوں اس کی سزا بھی ہے اور مجھے بھی کریں حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ماف کر دو جانے دو بس بات اتنی بات ساتھ ربی کی دو بیٹیاں ہیں میدان اود حضرت زید بن ثابتؓ نے فباسنی رسول اللہ یوم اود لطلب صاد ابن ربیع میدان اود وچ رسول اللہ نے فرمایا صاد بن ربی دی خبر کون لے گیا اوے گا تے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان را ہے تو جے تیری ملاقات ہو جائے صاد بن ربیع نا تے فاقروا من السلام اونوں میرا سلام دیوے و کلے کا پچھی سناؤ کی حال ہے رمکن سب ہومہن او رمیت بے سہن فرماندین میں پہنچا تو سات بن روی آخری سانس لے رہے انج نہیں لے رہے ستر زخم لگے ہوئے سن کدے کدے تلوار سے تے ضرب تے ستر زخم لگے ہوئے سات بن روی تے آخری سانس لے رہے تے میں فکل تو میں کہ رسول اللہ نے بھیجا ان انظرہ ام فل میں مینو حضور نے بھیجا ویخ کیا سات زندیا شہید تھی دسو فکالماد پر فرمایا یار زندگی تک کوئی نہیں آخری سانس لے رہا ہوں اگلی گل کہ ذرا سننا اے نہیں کیا میرا دو دیاں رہ گئی آن خیال کرنا میرے بچوں دا خیال کرنا اسی یہ کہتے مولی خاطم نہ رسالت تے ہر ویسے گل کے کرنا میں کچھ ستر زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو ساتھ بن ربی گل کی پر کہ آبل رسول اللہ سلام جا کے حضور دی بارگاہ میرا سلام پیش کرنا زخم لگ گئے سلام پیش کرنا تے گل کی کرنا اللہ خیرہ ما جزا اللہ انا خیر ماں جزا عن انت ہی حضور آدم علیہ السلام تو اسلام کے جناب تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرف بہتر جزا دیتی اللہ اس نال بھی نو بہتر بار؟ نہیں مولی خاطم ایک تیر بھی نہیں لگا اگلی گل کی ونی اجی دوری حل جنت حضور نے پوچھا بھائی ان کو پوچھنا بھائی کی حال ہے یہ نہیں کیا تڑپ رہا جسم تلی ہو گیا اور ہو رہا فرمایا جا کے عرض کر لینا حضور نے پوچھا کیفت جی دھوکا اور میں جا کے عرض کرنا صاف بن ربی کہہ رہا اتنی اجے دوری ہر جنت ہے حضور مجھے یہاں اوت میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہیں تیری نگاہ ناس دونوں مراد باگئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد تیری دونوں مراد پا گئے تیری نگاہیں ناس میں آخا اقبال دس ہوئے جانے جانے اپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد کا خیال بھی کوئی نہیں گھر کا خیال بھی کوئی نہیں باہر خیال بھی کوئی نہیں کسے شاید اکو خیال ہے اے وجہ تہن پتہ نہیں ازور آ گئے دونوں میں اقبال اتنے تو چونڈی تے لوگ چیختے اور ستر زخم لگے دنیا تو جاندیا سات بن ربی روئے کیوں نہیں کہ لگا تہن پتا نہیں ازور آ گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد تیری نگاہے ناد نگاہ ناد دونوں دونوں مراد تیری نگاہ ناس دونوں مراد تیری نگاہ نا سے دونوں مراد تیری نگاہ ناس دونوں مراد کہڑے دونوں اکل گیا جی جہاں کی خاطر جا رہے پھر بھی انہوں نے اقبال کہ نہیں کیا یار او کی بن گیا بچیاں خیال ایک ہی ہے جنہوں کی وجہ تو ستر زخم کھاد دنیا تو جان دے رہے حضرت زائد فرمانے جی بھی چی نا واہ بٹھی اینج آپ دی روح نکل رہی سی یہ گلا آپ کر رہے سن اگلی گل بڑی ڈاڈی سلام کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا پہ یوخلاس کہنا۔ تڈے ایک بندہ بھی زندہ ہویا تو حضور دکھ پہنچ گیا اللہ وہی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا موجود سی تیرے ہوں میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا سما لم یب رن ماتا آخری گل آپ نے کی اس بعد حضرت زید بن ثابت فرمان آپ دی روح پرواز کر گئی دس بھولے بولی نمر مرتے آ دا بے خوان دنیا تو جاندے جانے بھی صحابی نے ایکو ہی گل کی اے محبوبہ کا خیال کر انہ دی عزت دا خیال کرنا آبرو دا خیال کری ہے مولی صاحب اور تقریر نہیں آتی تو تجیو جی مرضی سن میرے زخم لگے ہو گل ایک حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا حضرت اللہ ستر لگے ہوئے سر فٹیا ہوا ہاتھ شل ہو گیا ادور دیا دفاع کردیا کردیا ہاتھ کا گوشت گیا ہوش آئی روایت دوسری ہوں روایت سیدنا سدی اکبر اکبر کو جدو حضرت طلحہ ڈہ پہ نا بے ہوش ہو کے حضور نے مینو فرمایا کہ جا کے تلہ کے منہ تانی چھڑکو جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نہخم نہ اکو گل کی تی ما رسول اللہ اور جی حضرت اکبر جی الحمد الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے پر میں کلو مصیبت ان بادہو جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے زخموں کی کیا؟ چھوڑو بہت مراد میرے آکوں مولا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 بڑی گرم, آه, بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ مل کے پاکستان نقصان پہنچانا ہے پتر رسول اللہ سی گان پا ہندو وہ مرزئی مل کے خوش ہو گیا ہم پاکستان کیسے کریں گے پتر ادھر نگاہ پہ کرو اتے گزنوی کے بارے میں بیٹھے پاکستان بانجز کا, بانجز کا مطلب کیا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ ہاں یہاں شہابین محمد غوری کے بارے سے یہاں ہیں ہاں سمجھ آئی بات ہاں الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے ابدالی بھی ہے شاہین بھی ہےتف حضور دی تلوار مبارک دنا نام ہے اس مبارک نہ نا سے نو بڑے و میزائل پتر اور بھی ہے کو خالے خالد ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے تھی دس رہے ہو منہ تو کرو دسو جی تھی اپنی ایمان دسو نیک میرے جہا بندہ مودی سامنے آئے گانا جنہیں نے زلم کیا میرے کو کتاب موجود ہے اور راتی بندہ تصویر ویکے نیند نہیں آتی بند وزیر اعظم بنانا پہلے ایک گاند موتر پینے والا ہندو انہیں گجرات جہاں ہندوستان نے گجرات مسلمان جلایا ان کھوپڑیاں تو جہاں مگز کٹے ڈیر لگے وہ بندہ ویک کے نہیں سوچتا دسو تیر جہا بندہ جامنے مودی آئے پاڑ جیس رہا ہو گرم جوشی کرتے نبی کی ختم نبوبت نہیں منگا کیوں جی مڑ کے, جی؟ کے ایسے جناب ساری ایجنسیاں مری سا مرغئیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں ساری ایجنسیاں وہ تقریب کون رکھ نہیں یار کیا کرتے ہو بات یار کیا کرتے ہو لے لیا کے اپنی تقریر خراب دے ویسے ہی لامت پہنچ مودی مرزائی دونوں کیوں آس رہے ہیں کہڑی گلتے آس رہے ہیں مجھے دسو شرم ہی یہاں کوئی نہیں مڑ کے جناب کہ سردار صاحب آپ کیا تکریر کرتے ہیں یہ کیا تی سمجھ کوئی نہیں ملک کے بیٹھے ہوئے ایجنسیا والے مڑ کے تکری چلے مولوی جنہ کی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے اے مولوی ہیں جہاں قید اعظم اقبال کی گلا کرتے ہیں تو انہوں کا کدی نام ہی نہیں لیا اے بابیا خاطی ہے جہاں کہ اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری مصبر پاکستان آشکے میں ہی گلا کرنا کیوں جی میں اقبال نو کہ اس تو بڑا ہے واقع اقبال کہا اقبال نے شاخ حرم سے تہے ہے مسجد کھو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بد کدے میں کھو گیا کیا جی با خدا در پرد گویم بات گوئم آسکار یا رسول اللہ تو پیدا ہے اقبال ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے اپنے سامنے بات کرتا مرحبا مرحبا مرحبا با مرحبا باردہ مرحبا باردہ جی آمنے سامنے کیسے بات اقبال یہ بات کرتا ہے چر بنا میں مستفا خانم درو از خجالت گردت وجود اے اے غیر تو از نندے دیر از محمد رنگو بو از درود خود میا نام ہو بال ہی کہنا جدو میں رسولری پڑھتا تے میں پانی پانی ہو جانا ہوں میں کہا کیوں؟ کہنا عشق رسول کہنا ہوئے لکھن بینک سمائے حضور تے پڑھنا ہوں سارا دیا محبت باہر پڑنا سارا محبت نہ پڑیا کر نام نہ میرا کی تک یہ جی، کلنگر جی؟ لاہوری ہے ہاں جی کیوں جی ہوں تو آ ٹرمپ نوحفے دن ہوں جہاں ہے ٹرمپ نو دو سو اربفے تھے ان کے مولوی حامیہ کو پوچھو اتنی دوا میلاد تو نئے فضول خرچیے اور ٹرمپ نو دو سو دا عرب کیوں دیتے اور کتنی شادی ہو سکی سن سان کے جی بےوتی شادی ہو سکی سن جی میلاد کے دو چاول دیگاں نہ پکا دو چاول مولویا ہزم نہ ہوئے دو سو ارب ڈالر توحفے دیتے ٹرمپ نس سلے چار سو قرآن کے نسخے بل گرام بیس امریکی فوجیاں جلائے امریکی پادری قرآن پیٹرول رکھ کے جلایا حضور دے خاکے بنائے بنا فلم اس وجہ آفیت صدیقی دی جناب سڈے چھیاسی سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ وہ کہ آفیت صدیقی فوج پسٹل تاڑیا بڈی جنانی سڈے چھیاسی سال قید اس سیلے دیتے نے آہ میں ویسے تو تھوڑی تیل جی کی ظاہر بات ہے جس سے جا جا محبت ہوزور دامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدت ہے یار سولہ شرکت حاجی والے جان دول نا میں کہو اقبال دسوان کے غبارے خاناش کا برا بیت الحرم کا شاناش اقبال کہنا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آقا مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو و غبار اڑا تور پہاڑ تو کا مقابلہ بھی نہیں کر تور موجے بدل جانے ویسے میں گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی سی عبدل اس زمانے دا ٹرمپ دا یار انگوٹھے نہیں چومن دیں ٹرمپ جھنڈے چومے لیکن قسمت کی بات ہے نا اپنی اپنی قسمت کی بات یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہرا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شائے ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رواں قافلہ کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دروتی وار کے ساتھ جب اقبال ویسے آج تو اقبال کوئی نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روزہ رسول پہنچا خیال رائے ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر وہ تصوراتی دنیا گیا۔ اقبال ہوتے خیالِ رائے ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر آہ. لو جی اقبال پھر کب انسر رکھیا نا عبدالعزیز آ گیا کہنے لگا مشرقہ تر سیدہ کر دیتا ہے اقبال کڑا ہو کے کہنے لگا سلطان حجازی من فقیرم کہنے لگا سلطان ضرور ہے درے رسول تے جی خواب گیری نہلکا بس میں گل بڑی لمبیا تھکے آ ہیں جی سویرے بھی میں آیا چھ بجے تر گھنٹے سو نو بجے اٹھ کے اس ویلے جمعہ پڑھایا جمے تو بعد اشاع تک تو لوگ دس بجے تک تو ملتے رہے دس بجے میں نماز پڑھی تو <تمتاز Been> ہاں جی, جی. رات میں گوجرے تو ٹوبر ٹیک سمے پچی کلو کلومیٹر ہاں جی میں سویرے آیا تر گھنٹے سیرے بجے ستاں روٹی بھی اجے کھانی شادی تل آ گیا لمیا تکریرا کوئی نہیں ہوتی بس آخری گلے حضور پیار کرنے آنے والی یہ دو نمبری کوئی نہ چلتی دو نمبری کوئی نہ تو صاحب, صاحب کیوں جی میں اس گلتے میں تو ان پہلے بھی سن دے رہا. اس گل میں بڑا پریشان ہو جانا کہ پانچ ٹائم بندہ حضور نو ویکھے منافق رہے کا گھر جا کے بھی سوچنا جی دو نمبری چلتی دی ہوتی نا تو حضور نیک کے کسے منافق نہیں سی رہنا ہاں سینے میں دو دل رب رکھے کوئی نہیں کہ ایک, سی, ایک سیاسی دل ہوے تو دوسرا مذہبی ہو وید. جی سیاسی تو میرا تعلق کدھر ہے کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا مانا غیر الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پھر دوسری گل کوئی نہیں آج لے ان کی پناہ پنا جس پیو بھی چڈ کے نس جانے نہ ماما بھی ویخ کے دیا کے پترا نس پینے مطلب کوئی نیکی نہ منگ لوے یار اجار جڑے یار بھی ویک کے نس پینے اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے ایک سوچی گل حضور اس دن گناہ گناگاروں واسطے رو جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پے تو حضور حور واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بےزار ہے تو تتوے نال حضور پیار کرنا ہے قیامت والے دن حضور اے تو نہیں ویکھے گے بھائی یہ کتنا گناگار ہے تو کیوں جی حضور پرماتا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گی ادور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی گئی فرماتے ہیں تھی قیادت میری ہو کہ جی؟ اتو مین روڈ تو لبیک لب دن سردار صاحب کی قیادت تسی بھی فل سٹتے آئے ہو سدیاں گزر گئی صرف ہاں ادور کا نا آ جائے تو بندہ ای ہونا شروع ہو جائے سینے فٹتے سدیاں گزر گئی ای ہاں گل کے نہیں ایسے گل دو تو مودی سے میری زئیت کٹھی ہو رہی میں کہ پترو تھی ہونے کے من آے تہن پتا ہونا چاہیے احمد اربی کہ تین مودی ویک کے تسدا تو دے اسی کام کرنے نہ انہوں نے صحابہ سمندر نیک کے کیا رات محمد اربی گلام آ گئے کیوں جی دریائے کرا دو محمد اربی گلام آ گئے حضرت مارے رک جائے موجود ہے گلام تھی سوچ بھی نہیں سکتے ٹٹو کا کیا تعلق ہے حضور کی بات کرو حضور کی شانیا بات کرتی ہوئی مجھے مومبتی ہوگا کیا کام وہ بھی کان موم بتی جنا کرنے نا کام داگے آخر موم تو سیدھے کوئی امریکہ کو ایڈا لیند ہوئی پرانے کوئی, کوئی مودی دیا ایڈا لیند ہو تو ابھی ویکو اتنے محمد اربی کے بغیر گنا تو بیٹھے ہاں سو جی؟ کوئی غلط فہمی ہے یہ گرد نہ صرف ادور واسطے اے سارے رکھیے یہ گل امجیا ہونی ہے داگ آخیا موم نستے سی لگی اگ میں سڑنا میں ایسی سڑتی توں جان دی. موم کیا سلیم سمجھے نہ ہی اتے جیت کی بھی بازی ہر جائی جن من دسا لیے بھی لگے تے مر جائے کی محمد سے وفات وفاتو ہندو آ... مرزائی سکھ ٹرمپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان سے اسلام دے ہیں ان انہوں نے پتا ہونا دا سدیاں گزر گئیاں ہاں جی اجے تو ہر سارے چیخ رہنے جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں آ جی تو, تو آڑے ہوئے ہی کچھ نہیں اور تسی فٹے لایا گیا تھوڑا جہاں جلو یار تھوڑا جہو نا یار کیوں جی وہ تھوڑا جہو ارجے تو آن والیاں لگی نہیں سزا اے جناب کمانڈو مکیو مک کر دیں مڑ کے میں اینج کر دیا گا تو میں جناب ابھی تو کوٹ جانے بھی نہیں جل سک میں اقبال کوچیا میں اقبال دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک کا سدر رہا کوٹ جانے جانے دل پکڑ بیٹھا ممتاز پھندے دی طرف کیوں چلے نہیں دل دش کیوں سوانا سر شبر اقبال کہ جو میں سدیاں بات اتنے سدیاں گزر گئی اور قیامت مت تک انجو رہنا اس برے دو ہی بڑے اجتماع ہوئے دوتےما اس برے ایک علم الدین دا جنازہ یا دوسرا ممتاز کادری کا جناب جی اور نے انہوں نے دسیا جی کرینا کھٹ کے نہ قبر کٹھی بندے دی چن ڈی ٹیسٹ لے کے نہ بعد ڈی ٹیسٹ کریں گے کہ ایک ہی دی قبر ہے کبر ہے کبر ہے جاندہ جانے یار بندہ کرینا یا نہ قبر سڑک بھی وڑ جا جنازے پڑن والا بھی قبر خٹن والا بھی کوئی نہیں ممتاز کادری جڑی ایمبلینس جا رہی ٹائر چم رہے تھے ایم ایک بار گل نہیں کی تھی محمد سے وفاق بندہ ایویں بھی سڑ جاتا تو قبر کے نشان بھی کوئی نہیں ڈی ایم اے ٹسٹ ہو گئے تو نشان بن گئے تو ایمبو لینسا ٹائر بھی چمب جانے لیکن صرف کائنات وجہ ایک ہی ہے کہ جن حضور وفاق کی دا پتر ہو علم الدین لیٹے ہو تے سید ہوئے جماعت مجمے دیا چیزاں کٹا کہ جی ویخ کے بھی قرآن نہیں پڑیا سد ہو کے تص چومے تے پیر سد جماعت علی شاہ صاحب دس گیا کیا مت عزت کی وجہ کہ ماں میں اس ترخان دے پتر کے پیر تا چومے نے میرے نانے دی عزت دے کی عزت کے پیر وفاق اسی دن ہی پتا فیصلہ ہو گیا جناز والے جب ممتاز کادری کے گھروں چلے نا تو میم نوجوان آ گئے جنہ کے سینے پٹتے سن میون کہ اجازت ہوبو لینس چک لیے موڈے میں رستے ڈاڑی نے کہنے لگے جناب تھی چان تو دیکھ <riot> اور کنج تدا ہو چہرے نور اج لائٹا سارا نے مار رہا اب تو اج جڑی صرف اج اج تار جڑی جدو قیامت نو اعلان ہونا آپ حضور تشریف لانے والے پھر جب حضور آنگے گے ایک لاکھ چوبی ہزار نبی رسول پیچھے پھر تابعین گے پھر تابیل تابعین گئے کیوں جی دادا صاحب جی شیر, جی شیر کیوں گئے پھر امام ربانی فر آلہ حضرت بریلوی پیر میر شاہی تو نیک ہو میرے جہ جی چور بھی کسی کو لگے ہونے جی پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش شر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے صابن کی شاقت میں لاکھوں روپئے نام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مستفا دور نہ پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی دی گل نہیں بنے اور حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے آئیں کر جدو تیری واری آوے تو حضور فرما دینا اپنا ہی, ہی جد ہو پھر پتہ لگنا ہے دن مال کر تیرے پھر او تے اتنے کریم خالی حضرت عمر بن اختب پانی کڈیا پانی کھ کڈیا اتنا سارا نکل جیا ارجگیتی ازور مینو دو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگے ارجگیتی ادور ہے پیالہ مینو دو پیالا لے کو نکل جیا کک کڈیا ح دعا ہاتھ چکہ لونا بڑا نو اتنی مل دی تے تسی جیدے سینے پی فوت کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت ہوتا بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبا ساتھ دو پیو دو نا دو حضور میں قیامت تک آجرا جدو نا تین بار لبا لبا لبا یہ مان ہے حضور جنت بھی خاطے ماضر ہاں جی کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد اللہ باقی جتنے دنیا دے مسلمان کشمیر افغانستان چیچنیا بوستیاں عراق شام یمن برما مسلمانوں واسطے نعرہ کیے آئی آئی آزادی آئی آئی آزادی آئی آئی آزادی اب لے کے رہیں گے آزادی یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد